الحمد للہ ابکفا السلام البادی علیہ میرے سامنے اشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے بہتر فرقے بن گئے تھے اور میری امت کے تہتر بنیں گے مگر اس میں سے صرف ایک فرقہ ہوگا جو ناجیہ ہوگا ناجیہ کہتے ہیں نجات پانے والا یہ بہتر فرقوں میں سے ایک نجات پانے والا ہوگا تو صاحبہ نے سوال پوچھا اللہ کے حبیث وہ ناجیہ فرقہ نجات پانے والا فرقہ کون ہوگا تو نبی صاحب نے جواب دیا ما انا صحابی کہ جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں جو اس طریقے پر چلنے والا فرقہ ہوگا وہ قیامت کے دن نجات پانے والا ہوگا. اب آج ہر طرف آپ کو پھر کے نظر آئیں گے اور ہر کوئی یہ کہے گا جی ہم تو سیدھے راستے پہ ہیں مگر کسوٹی جس سے یہ پتہ چلے کہ سیدھے راستے پہ کون ہے وہ کیا ہے معلے وہ اصحاب آپ اس فکر کو یاد کر لیں یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے ہر کسوٹی اور معیار سیدھے راستے پر ہونے کا کیا ہے ما انا لیہ و ا صحابی کے نبی فرمایا جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ لوگ نجات پانے والے ہوں گے اب یہاں سے ہمارے بزرگوں نے نام نکالا ماں انالیہ جس پر میں ہوں یعنی جو سنت پہ چلنے والا ہوگا وہ اور میرے صحابہ کی جماعت کے نقش قدم پر جو چلنے والا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اہل سنت والجماعت کا مطلب سمجھ گئے اہل سنت کا مطلب ہے ما انالیہ اور اصحابی کا مطلب کیا ہے جماعت کا صحابی تو ہم نبی اصلاط وسام کی سنت کی بھی پیروی کرتے ہیں اور ہم صحابہ کرام کی جماعت کے عمل کو بھی معیار سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں اس لیے الحمدللہ کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بالکل سیدھے راستے کے اوپر یہ فرقہ ناجیہ فرقہ ہے کچھ لوگ تھے شروع زمانے میں وہ اپنے بڑوں کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ان سے مسئلہ پوچھ لیتے تھے اور عمل کر لیتے تھے آپ ابن نے قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ صاب کرام کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار کتنی تعداد تھی ایک لاکھ چوبیس ہزار لیکن ان میں سے ایک سو انچاس ایسے لوگ تھے جو صاحب فتویٰ سمجھے جاتے تھے عالم سمجھے جاتے تھے تو باقی لوگوں کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا وہ ان سے پوچھ لیتے اور اس پر عمل کرتے تو یہ جو ہے نا پوچھ کے عمل کرنا یہ دورے صحابہ سے چلا رہا ہے ایک سو پچاس مفتی تھے صحابہ میں سے اور ان ایک سو پچاس میں بھی چودہ تھے جو بڑے مفتی تھے وہ عالم تھے بڑے عالم تھے جب ان میں سے کسی کا قول آ جاتا تھا تو جو ایک سو انچاس تھے باقی وہ سارے اپنے قول سے رجوع کر لیا کرتے تھے ان کے قول پہ عمل کرتے تھے کہ یہ جی بڑے مفتی نے فتویٰ دے دیا تو اس کو کہتے ہیں تقلید کہ کسی کے علم پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے پوچھ کے اس پر عمل کر لینا یہ تقلید ہے اور یہ تقلید فرض ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سَبِيلَ مَنْ تو اتباع کر اس بندے کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے تو بندے کی نشاندہ کی وب سبیلا من انا بلیہ اس بندے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے تو اب جب بتب ایک کون سا سیھا ہے بتائیں عمر کا سیرا ہے جب قرآن مجید میں عمر کا سیرہ آ گیا تو وہ چیز فرض ہو گئی تو تکلید کیا ہوا اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ وب سرات القرآن بالحدیث اللہ تعالی نے یوں کہا وہ طب صبیلا من انا بھائی لیا جو میری تفجو کرنے والا بندہ ہے نا ان بندوں کے راستوں پہ چلو اور ہم نے دعا مانگی کہ اح دن اسرات المستقیم آگے بھی اللہ تعالی یہی کہہ سکتے تھے کہ قرآن السراۃ القرآن الحدیث مگر اللہ نے فرمایا نہیں سراۃۃ اللظین انعمت علیہ راستہ ان بندوں کا جن پر اللہ کا انعام ہوا تو ہمیں کس راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں نیک بندے ہیں عنابت اللہ، الا اللہ جن کو نصیب ہے ان کے راستے پر چلنے کا حکم تو یہ جو ہوتا ہے نا کسی کے نقش قدم پہ چلنا اس کو کیا کہتے ہیں تقلید اور یہ دور صحابہ سے چلی آ رہی ہے ہر چھوٹا اپنے بڑے سے مسئلہ پوچھ کے اس پہ عمل کرتا تھا اور چلتا تھا دین پورا کا پورا ہے ہی اعتماد ویسے بھی زندگی کے باقی شعبوں میں بھی ہم تکلیدی ہی کرتے ہیں آپ بتائیں کبھی آپ اگر ڈاکٹر کو چیک کروانے جائیں اور وہ کہہ دے جی کہ آپ فلاں فلاں گولی کھائیں آپ نے بیٹھ کے پوچھا جی کہ مجھے ریزن بتائیں میں کیوں یہ گولی کھاؤں پوچھا کسی نے کبھی جو لکھ کے دے دیتا ہے وہ کھا لیتے ہیں نا اس کے علم پر اعتماد کرتے ہوئے جو اس نے ریکمینڈ کر دیا آپ اس نسخے کو استعمال کر لیتے ہیں اور اس سے شفا ہو جاتی ہے کسی کو تقلید کہتے ہیں کہ کسی کے علم پر اعتماد کرتے ہوئے اس اس سے بات پوچھ کر اس پر عمل کرنا شروع سے ایک فرقہ تھا اس کو کہتے تھے موتزلا. موتزلا کا لفظ ہے سے الگ ہونے والا انہوں نے انوکھی شکل اختیار کر لی تھی وہ عقل پرست قسم کے لوگ تھے نئے نئے مسئلے گھڑ لیے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں جی ہم اس وقت عمل کریں گے جب ہمیں علت حکم کا پتہ چلے گا عام بندہ جو ہے اس کو بھی علت حکم کا پتہ ہونا ضروری ہے تو بےوقفی والی بات ہے نا اگر آج پابندی لگا دی جائے کہ جی دوائی تب استعمال کرتے ہو جب دوائی کی حکمت کا پتہ ہو آپ کو ریزن کا پتہ ہو تو میرے خیال میں کوئی دوائی نہیں کھا سکے گا پتہ ہی نہیں کسی کو میڈیکل کا تو صرف ان کو پتہ ہے جنہوں نے دس سال پندرہ سال لگا کے میڈیکل کا علم حاصل کیا ہم ان سے پوچھ کے اس کو عمل کر لیتے ہیں ہمیں شفا ہو جاتی ہے اسی طرح دین کا پتا اس کو ہے جس نے مدرسے میں پندرہ سال لگا کے دس سال لگا کے ان کو سیکھا اب اس سے ہم پوچھ کے اگر عمل کر لیں گے تو ہم اس کی تقلید کرنے والے بن جائیں گے بات آ گئی تو تقلید فرض ہے اور ایک ہے کہ ہر معاملے میں ایک ہی بندے کے مسئلے پہ عمل کرنا یہ واجب ہے اور یہ بھی دور صحابہ میں تھا حضرت عبداللہ اللہ اپنے اباس صلی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے تو مکہ کے لوگ ان سے مسئلہ پوچھتے تھے اور مدینہ طیبہ کے لوگ جو وہاں کے عالم تھے ان سے مسئلے پوچھتے تھے ایک مرتبہ حج کے معاملے میں کوئی مسئلہ چل پڑا کہ فلاں موقع پہ کیا کرنا چاہیے تو مدینے والوں نے کہا جی کہ ایسے کرنا چاہیے ہمیں تو یہ حدیث پہنچی ہے مکے والوں نے کہا نہیں عبداللہ ابن عباس نے ایسا کہا ہے ہم تو ان کے کہنے پہ چلیں گے جو مکہ مکرمہ کے لوگوں نے جواب دیا کہ ہم تو اس مسئلے میں عبداللہ ابن عباس کی پیروی کریں گے یہ تقلید شخصی تھی ایک ہی بندے سے مسئلہ پوچھ کے دور جو شروع کا تھا نا اس میں بہت علم تھا تو انہوں نے قاضی کو بلا کے پوچھا بھائی مسئلہ کیا ہے قاضی صاحب نے سارے فکہ میں سے جو سب سے نرم مسئلہ تھا نا وہ بتا دیا جی فلاں کا قول ہے آپ یہ کر لیں آسانی ہو گئی اور اگر کوئی بادشاہ کا مخالف ہے اسے مسئلہ پوچھنا ہے اور بادشاہ نے اشارہ کر دیا تو قادی صاحب کو اپنی سیٹ بچانے کی فکر تھی انہوں نے جو سب سے زیادہ سخت قول تھا نا اس پہ عمل کر وقت کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ دیکھا کہ بھائی بھی تو انسان ہے نا وہ دائرے سے باہر تو نہیں نکل رہا لیکن منشائے خود آمدنی سامنے رکھ رہا منشائے شاہ سامنے رکھ رہا ہے بادشاہ کو تاکہ بادشاہ خوش رہے میری سیٹ بحال رہے انسان ہے انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ اسی لیے جو مسجد کے مولوی صاحب ہوتے ہیں نا وہ ملک کے صدر سے نہیں ڈرتے وہ مسجد کے صدر سے ڈرتے ہیں کیوں ان کو پتہ ہوتا ہے یہ نوکری سے نکال دے گا جتنا ملک کے بادشاہ کے خلاف تقریر کروانا چاہو وہ کریں گے ٹکا کے کریں گے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ دس گھنٹے مسجد کے صدر کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتے کیوں نوکری کا مسئلہ ہے انسان ہے یہ فطرت ہے انسان کی تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا موافق ہوتا تو اس کو نرم مسئلہ اور مخالف ہوتا تو اس کو گرم مسئلہ اب یہ بھی کال موجود ہے یہ بھی کال موجود ہے تو علماء نے محسوس کیا کہ بھائی منشاء خدا کو سامنے نہیں رکھا جا رہا یہ تو کسی اور کی منشا کو سامنے رکھا جا رہا ہے انہوں نے پابندی لگا دی ایک قاضی جو ہے نا اب وہ جس امام کی تقلید کرتا ہے ہر مسئلہ اسی کے بارے میں بتائے گا اپنی مرضی نہیں کر سکتا اپنی مرضی کرے گا تو دین کی شکل ہی مسا ہو جائے گی ہم یہ چابی ان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے کہ جب چاہو جو چاہو دروازہ کھول لو نہیں یہ چابی ہم انہیں علما کے ہاتھ میں رکھتے ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے مسائل کو ترتیب کیا چنانچہ اگر قاضی شافئی ہے تو ہر مسئلہ امام شافی کے مطابق بتائے گا اب اس کے تمہیں باپ کا پتہ جو نہیں ہے تو اسی طرح ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم تو کہیں گے کہ بھائی ہم ہمیں پتہ ہے اپنے باپ کا کہ ہمارا علمی باپ کون ہے اور جن کو نہیں پتا اپنے رشتے کا تو وہ کیا کہیں گے ہم محمدی ہیں اس لیے آج کے غیر مقلدین سے پوچھیں آپ کون ہیں جی ہم محمدی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں نا اپنے نصب کا جس طرح دنیا کا نصب ہوتا ہے دین کا بھی نصب ہوتا ہے تو غیر مقلدین سے پوچھیں کہ آپ کا اوپر سلسلہ کہاں چلتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم صحابہ سے جوڑے لیکن وہ غیر مقلدین کا اوپر نصب متضلاع کے ساتھ خود بخود جڑ جاتا ہے ہمارے جو اقابر تھے ان میں سے ہمیں ایک ایک کا پتہ ہے آج ہم سے کوئی پوچھتا ہے آپ کون ہیں جی ہم دیوبندی ہیں کیوں بتاتے ہیں دیوبندی ہیں؟ شناخت کے لیے کہ ایک لفظ سے دوسرے کو پتہ چل جائے کہ اس کے عقیدہ کیا ہے یہ کس مذہب پہ عمل کرنے والا ہے لوگ کہتے ہیں جی کیا یہ نام رکھے ہوئے ہیں دیو بندی فلاں فلاں شناخت کے لیے ہیں۔ دیکھیں شروع میں جب صرف دیسی گھی ہوتا تھا نا تو بیوی بی خامد کو کہتی تھی آتے ہوئے گھی لے آنا تو دیسی گھی لے آتا تھا پھر دیسی گھی کے ساتھ ڈالڈا بننا شروع ہو گیا اب بیوی نے جب خامد کو کہنا ہوتا تھا نا کہ گھی لے آنا تو وہ کیا کہتی تھی دیسی گھی لے آنا چونکہ اس کو پتا تھا کہ گھی تو ڈالڈا بھی ہے اگر صرف گھی کہوں گی تو ڈالڈا آ جائے گا تو پھر اس کو ایک لفظ اور لگانا پڑ گیا اب کیا کہتی ہے دیسی گھی شناخت کے لیے لفظ بڑھتے گئے پھر ڈالڈا بہت سارے ہو گئے اب بیوی نے مگانا تھا تو وہ کہتی تھی اصلی دیسی گھی لے آنا اب یہ اصلی کے لفظ کیوں لگانا پڑ گیا شناخت کے لیے نا تاکہ پتا چل جائے اصلی دیسی گھی اسی طرح ہم سے کوئی پوچھتا ہے جی آپ کون ہیں جی ہم دیوبندی ہیں, ہنفی ہیں دیوبندی ہیں. کیوں لفظ بڑھ گئے شناخت کے لیے ہم اپنی شناخت کروانا چاہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے انسان نے اپنی شناخت کروانی ہوتی ہے تو وہ بات کرتا ہے تو تقلید فرض ہے اور تقلید شخصی جو ہے وہ کیا ہے واجب ہے اور ہم اسی کے اوپر زندگی گزارے الحمد الحمدللہ ہم سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس مسئلے پہ کیوں عمل کیا یہ پوچھا جائے گا امام علی فرامت اللہ سے ہمیں تو پکی پکائی کھیر مل گئی ہم تو اس کھیر کو کھا ہی لیں تو بڑی بات ہے پکانی بھی پڑ جاتی تو مصیبت میں پڑ جاتا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سوچ سوچ کے آنے والے مسائل جو ہیں ان کا جواب لکھتے تھے تو کسی نے ان کو کہا جی کہ جو مسئلے پیش ہی نہیں آئے تم ان کے بھی جواب لکھتے ہو ان کا بھائی جب آگ لگ جاتی ہے نا تو اس وقت کنویں کھودنے کا فائدہ نہیں ہوتا کنویں پہلے کھودے ہوتے ہیں پھر فائدہ دیتے ہیں ہم بھی سوچ سوچ کے مسائل کا جواب ابھی لکھوا رہے ہیں آنے والے وقت میں مسئلہ پیش آئے گا کتابوں سے اس کا حل پڑھیں گے اور اس پر عمل کر گے تو ان کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے زندگی لگائی محنت کی اور چھ لاکھ مسائل کا جواب لکھوایا عباض وہ کہتے ہیں کہ جی چار فکیں کیوں ہیں پھر شروع میں تو فکیں بہت ساری تھیں اٹھارہ بیس تھیں جن میں فکہ کی اقتدا ہوتی تھی اس میں سفیان سوری بھی تھے اور بھی ائمہ تھے ان کی اقتدا ہوتی تھی مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان فکا کی جو پیروی کرنے والے تھے وہ لوگ ختم ہوتے گئے اور آخر کے اوپر چار فکہ بچ گئے جن کی پوری دنیا کے اندر آج بھی تکلید ہوتی ہے تو چونکہ بچ ہی چار گئے تو اب پیروی ہم چار میں سے کسی ایک کی کریں گے پیروی کس کی کریں گے کون کس کی پیروی کرے بھائی جہاں رہتے ہیں وہاں پر ساری کمیونٹی جن کی پیروی کرتی ہے تو انہیں کی پیروی ہم بھی کریں گے گو ود دی فلو سفید کو نہیں بنیں گے کہ جی میں تو بس آج کے بعد حملی ہوں میں تو شاف ہی ہوں نہیں ایسے چوائس نہ کریں جہاں مسائل سکھائے جاتے ہیں پڑھائے جاتے ہیں اور عوام جن کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ان کی فکا پہ عمل کرتے ہیں ہم بھی اسی پہ عمل کریں گے لہٰذا ہم حنفی ہیں اور ہمارے مدارس میں حنفی فکر پڑھائی جاتی ہے اور ہمارے مفتی حضرات بھی حنفی فقر کے مطابق مسائل کا جواب دیتے ہیں اس لیے ہم الحمدللہ للہ حق میں زندگی گزار رہے ہیں ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربانی فرمائے گا اور ہمارے عملوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے گا تو ہمارا نام اہل سنت والجماعت کیوں ہے صحابہ چل رہے ان راستے پہ چلنے والے لوگ وہ نجات پانے والے لوگ <coughs> یہ جو خیر مقل دین ہے نا یہ عجیب لوگ ہیں کرتے اپنی مرضی ہے ایک کے سارے مسئلے نہیں لیتے اپنی مرضی کبھی تو امام بخاری کے مسئلے پہ عمل کرتے ہیں اور کبھی امام بخاری کو چھوڑ کے کسی اور کے مسئلے پہ عمل کرتے ہیں کسی کے بھی نہیں ہے اپنی مرضی کرتے ہیں تو اپنی مرضی کرنے والا تو فکر نفسی پہ چلنے والا ہوتا ہے دنیا میں پانچ فکے ہیں اس وقت شافعی، مالکی حملی حنفی اور پانچویں فکہ ہے فکے نفسی اپنا نفس کی جو چاہت ہو اس کے اوپر عمل کرنا بس بچاروں کے پاس علم ہوتا نہیں دین سیکھو گے تو دین آئے گا نا اگر سیکھا نہیں تو کیسے کام آگے چلے گا ایک آدمی نے نیو میں اس عجز کے ہاتھ اسلام قبول کیا وہ مجھے کہنے لگا جی کہ میرا نام رکھیں ہیں میں نے اسے امبیا کے نام میں ہوتا ہے اس کا دل نہیں ٹھکا پھر مجھ سے پوچھتا ہے کہ جی آپ کے بیٹا ہے میں نے کالحمد للہ ہے کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے میں نے کہا اس کا نام ہے حبیب اللہ کہتے اس کا ترجمہ کیا ہے میں نے کہا فرینڈ آف اللہ کہتے ہیں ہاں یہ لفظ یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے میں نے اس کا نام حبیب اللہ رکھ دیا رات کافی ہو چکی تھی میں نے اسے کہا کہ حبیب اللہ آپ ایسا کرنا کل عشاء کے وقت آ جانا تو میں آپ کو جو دین کی ضروری باتیں ہیں نا ضروریات دین جس کو کہتے ہیں میں آپ کو وہ سکھاؤں گا بتاؤں گا اس نے کہا جی ٹھیک ہے اب اگلے دن وہ آیا سردی کا موسم تھا اب آ کے بیٹھ تو گیا میری باتیں بھی سنتا رہا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں اپنے بغل میں کوئی چیز تھی اس کو ذرا سنبھالتا بھی صحیح ایسے سی سی ٹھیک کرتا میں بڑا یار بھائی پتہ نہیں بیگ ہے یا کیا ہے کیونکہ جیکٹ پہنی ہوئی تھی کپڑے پہنے ہوئے تھے تو پتہ تو نہیں چلتا نا نہ اندر کیا ہے تو جب میں نے اس سے پوچھا کہ حبیب اللہ یہ کیا ہے کہ کیا بخاری اب مجھے بات شروع میں سمجھ نہیں آئی میں نے پوچھا کیا ہے اس نے نکال کے دکھائی کہ وہ بخاری شریف تھی میں نے پوچھا حبیب اللہ یہ کہاں ملی کہہ لگی تھی کل میں نے جب کلمہ پڑھا تو میں مسجد سے باہر نکلا تو ایک عرب دوست مجھے مل گیا وہ مجھے کہنے لگا کہ مبارک ہو تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب تمہیں کسی سے مسئلے پوچھنے کی ضرورت نہیں یہ کتاب پڑھو اور اس کے اوپر عمل کر لو بس تم نجات پا جاؤ گے اب آپ بتائیں جس بندے کو دین کا پتہ ہی نہیں کیا وہ بخاری شریف پڑھ کے مسئلے حل کر سکتے ہیں وہ بخاری شریف جو ہمارے ہاں علم کے آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے کہ اس میں حدیث کی منشا کو سمجھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے انہوں نے اس بندے کو کہہ دیا بس بخاری پڑھو اور اس کے مطابق عمل کرو ایک غیر مقلد تھا ذمہ دار تھا گاؤں کا نمبردار تھا ٹیوب ویل لگایا ہوا تھا اب جو غریب لوگ تھے وہ تو ٹیوب ویل نہیں لگا سکتے تھے تو وہ اس سے پانی خرید لیتے تھے بھائی ہم آپ کو ایک گھنٹے کا پانچ سو روپیہ پے کریں گے ہماری زمینوں کو بھی پانی مل جائے گا تو کوئی ڈیڑھ گھنٹے کا پانی خرید لیتا کوئی دو گھنٹے کا کوئی تین گھنٹے کا غریبوں کا گزارا ہو رہا تھا نمبر صاحب غیر مقلین غیر مقلد بن گئے خیر لوگ چپ رہے پھر ایک دن آیا اس نے اعلان کر دیا میں نے آج کے بعد پانی نہیں بیچنا انہوں نے کہا کیوں بھائی ہماری تو روزی کا مسئلہ ہے زمینوں میں ہمارے پانی نہیں ہے ہم نے ٹیوب ویل نہیں لگائے ہوئے تو ہم آپ کے اس پانی سے ہی اپنی کھیتی کو بوتے ہیں اور اس سے ہماری روزی جائز ہی نہیں ہے اب گاؤں کے لوگ جو سادہ ہوتے ہیں وہ اس کا جواب نہ دے سکے وہ ایک مولانا صاحب کے پاس گئے مول صاحب گاؤں کا نمبردار ہے کہتا ہے کہ میں نے پانی نہیں بیچنا پانی بیچنا حرام ہے تو مولانا صاحب آئے انہوں نے آخر سے بات سوچی جی نمبردار صاحب آپ کیا فرماتے ہیں پانی بیچنا حرام کیوں ہے اس نے کہا جی حدیث میں آیا ہے کون سی حدیث اس نے حدیث کی کتاب نکالی اس میں مسئلہ تھا لکھا ہوا اس نے کہا جی یہ میں نے مسئلہ پڑھا ہے اس لیے میں نے پانی بیچنا بند کیا ہے ان کا کہ مسئلہ پوچھو مسئلہ کیا تھا کہ نبی سعۃ و اسلام نے ایک جگہ فرمایا کہ تم شادی شدہ عورت کے ساتھ ذنا نہ کرو یہ فرمایا اور الفاظ استعمال کیے تم غیر کی کھیتی کو پانی نہ دو حدیث کے الفاظ جو ہے نا ترجمہ ان کا یہ بنتا ہے اب بات تو صحیح ہے نا جو شادی شدہ عورت ہے وہ تو غیر کی کھیتی ہے تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا اور اس سے وہ نمبر دس آپ نے سمجھ لیا ٹیوب ویل کا پانی بیچنا حرام ہے۔ تو جو غیر مقلد بنتے ہیں وہ ایسی مسوں پہ عمل کرتے ہیں بےچارے اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکابین علماء دیوگند کے ساتھ جوڑا ہے اور ہم حنفی پہ عمل کرتے ہیں امال میں اور عقائد میں علماء دیوبند کے عقیدے کے اوپر ہم چلتے ہیں اور الحمدللہ کہ ہم ہدایت کے راستے پہ زندگی گزارنے والے ہیں ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں بہت سمجھ آ گئی باخر الدا نال رب العالم تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے لا اللہ و لنا و غاشری اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما ایبوں کی پتہ فش فرما میرے مالک اتنے طلباء ہیں سب کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما اللہ ان سب بچوں کو علم نافع عطا فرما اہلا ان سب بچوں کو اپنے اقابر کا وارث بنا رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما اہلا اس جگہ پر ان کو اپنے اہلا مقبول بندوں میں شامل فرما ان کے اساتذہ کی محنت کو قبول فرما ان بچوں کی اچھی تربیت فرما اہلا ان کو نویل اسلام کی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما رب کریم آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما صلی اللّہ اب تعالیٰ حبیب ہی و نا محمد علی و اصحاب اجمائین